توری جتنی ہی عامال ہیں نا انے اعمال دے درجات یہ فضائل وہ دیکھ قلب دے دی ہوا قل تو دتے قلب دے احکام قال اللہ تعالی قلب ایمان تقوی اس نے معرفت اس نے تکوں اس نے فلور اس نے دل مہاشر اس نے تقاض اس مربت مربت یہ مال تو تو کفر مسلمان ہی تو تو ہو حام جو لگے فر مسلمان ہیلسفہ یا جتنی لوگ اسلام چھوڑ کے بالکر والے یہ وجہ ہے عشق نہیں ہوں اسلام عشق نہیں ہوتا تو سلام اللہ ہن نہ کتب کوئی خصوص نہیں کتب تو باقی مدارک پڑے ہیں میرے جو گل تے رام بڑے حضرت صاحب چشتی صاحب چھوٹے حضرت صاحب لبنی او ہزار کتب کول پ کوئی نہیں دس کول کتب نہیں دنیا کول مدارک والے بے شک وہ گئے سال دل چار خلق محبت مجسر وہ محبت جد دل ایسا عمل تھی وی بندہ لگے بندہ کو چیز ضائع نہیں ہوگی تیجی آپ سے موچھا نکلی کچھ چیز ضائع چیز ضائع چیز ضائع چیز ضائع چیز ضائع چیز وہ ہر چیز کتابہ جائی ہے تقریضہ میں کتابہ ہے ہاں وہ گمراہی کو مفضوظ کر رہے ہیں تیرے اندہ بھی کتابہ مسائل آ جائے نا افراد رشتہ دار مضبوط نہ زنده دین بہت ترقی کرتا ہے مولا بھی سر سو سر فکڑے جکر کٹو لگے بھائی پاس بڑے, کوئی نہیں بڑے لوگ تالے دل بیٹھے جنے والی تصحیح, کمی بیشی, اضافے کے کلام دا. اس سارا ایک مضمون شروع سے ماما امرداسا سا آدھے یہ محسنی آگا لیئے تو پیچھ لیئے کام آمان ہے ہجوہ بھی اس طرح محفوظ ہوئے ہیں دے خطاب آج مختلف جگہ تے جتے ہوئے تو محفوظ ہوئے سالے ہجوہ بہتر ہوا مارا میں آزدین کے پچھے کی تھی میں آزدین کے پچھے کی تھی میں اکثر محفوظ کی تھی کہ تسی بول دے جانا نے جتے مرضی بیٹھ رہے ہیں آہ! سالے جنو پچھے کیا سارے ہیں ہر کتب کا ملتی